چلے اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں hmm. مطلب ہم میں سے اکثر نے آ, کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچا ہوگا کہ یہ دنیا شاید کوئی بہت ہی ظالم اور نا جگہ ہے hmm, بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے اکثر ہاں نا مطلب بچپن سے کتابوں میں ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی بس محنت کرو نیت صاف رکھو اور کامیابی خود بخود آپ کے قدم چومے گی لیکن جب عملی زندگی کے میدان میں قدم رکھا جاتا ہے تو مناظر بالکل مختلف ہوتے ہیں جی وہ ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے بالکل اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انتہائی باصلاحیت محنتی اور مخلص انسان برسوں سے ایک ہی جگہ پر کھڑا ہے جب کہ دوسری طرف ایک ایسا شخص جس کی صلاحیتیں شاید بس اوسط درجے کی ہوں لیکن وہ بولنے میں ماہر ہو ہاں وہ بولنے میں لوگوں سے تعلقات بنانے میں اور خود کو پیش کرنے میں ماہر ہے تو وہ بہت تیزی سے آگے نکل جاتا ہے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم معلومات کے انبار سے وہ خاص اور قیمتی نکات نکالنے والے ہیں جو اس الجھن کو سلجھا دیں گے یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جی آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر باصلاحیت لوگ اکثر پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں اور اس دنیا کے کام کرنے کا اصل اصول کیا ہے اور اس عقدے کو حل کرنے کے لیے آج ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ واقعی غیر معمولی اور فکر انگیز ہے ہم سید جہنزیب آبدی کے مضامین کے مشہور مجموعے ہم فکری سے ہم راہی تک پر بات کر رہے ہیں hmm, ایک بہترین انتخاب جی اور uh, یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ دراصل گیارہ کتب پر مشتمل ایک بہت وسیع اور گہرا علمی خزانہ ہے اور آج ہم اس عظیم خزانے سے ایک انتہائی اہم مقالے دنیا کا سود آخرت کا انصاف اس کا گہرائی سے جائزہ لیں گے صحیح؟ گیارہ کتابوں کا مجموعہ یہ تو واقعی ایک بڑا خزانہ ہے بالکل اور یہ جو مقالہ ہے نا یہ انسانی نفسیات ہمارے معاشرتی رویوں اور دنیاوی نظام کی بہت زبردست اور حقیقت پسندانہ عکاسی کرتا ہے اچھا ایک اس سے پہلے کہ ہم مقالے کی گہرائی میں جائیں اس کے عنوان پر ایک بات واضح کرنا ضروری ہے اس کا نام ہے دنیا کا سود آخرت کا انصاف عنوان جی. کافی دلچسپ ہے ہاں لیکن جب ہم عام بولچال میں سود کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن فورن بینک والے سود یا پیسوں کے لین دین کی طرف جاتا ہے ذرا واضح کریں کہ یہاں مصنف کی مراد کیا ہے کیا یہ کوئی معاشی تحریر ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے نہیں یہاں مصنف کا اشارہ بینک والے سود کی طرف نہیں ہے اردو ادب میں اور خاص طور پر اس مقالے کے سیاق و سباق میں سود سے مراد فائدہ نفع یا دنیاوی لین دین ہے اچھا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں سودو زیا بالکل بالکل جیسے سود و زیان یعنی نفع اور نقصان کی بات ہوتی ہے مصنف دراصل اس دنیا کے منافع اور فائدے کے نظام کا تقابل آخرت کے انصاف اور عدل کے نظام سے کر رہے ہیں دنیا میں نفع کیسے کمایا جاتا ہے یا اپنا حق کیسے حاصل کیا جاتا ہے یہ اس مقالے کا بنیادی موضوع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مقالہ سیدھا ہمارے روز مرہ کے رویوں پر چوٹ کرتا ہے جی ہاں سیدھا ہماری عملی زندگی پر اچھا جب دنیاوی ملافع اور حق کی بات آتی ہے تو مصنف ایک بڑا دلچسپ لیکن چپتا ہوا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہمارا حق مار رہے ہیں وہ سب کے سب بڑے ظالم ہیں اور جان بوجھ کر سازشیں کر رہے ہیں हم, یہی عام تاثر ہوتا ہے لیکن مصنف کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام محض استحقاق یعنی صرف حقدار ہونے کی بنیاد پر نہیں چلتا بالکل اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا نظام سراسر بدنیتی یا مکمل نا انساتھی پر مبنی نہیں ہے ہمیں اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو وہ بنیادی اصول ہیں کیا مکالے کے مطابق دنیا کا نظام شعور اظہار اور معاملہ فہمی کا متقاضی ہے اگر کسی کی محنت خاموش ہے اور اس کی صلاحیت خود کو پسپردہ رکھتی ہے تو یہ ظاہری نظام اسے بڑی آسانی سے نظر انداز کر دے گا یعنی محنت کا بولنا ضروری ہے جی ادارے معاشرہ اور یہاں تک کے افراد بھی قدر آپ خود تسلیم کروائیں گے وہی مانی جائے گی کلیگ دے گیا جسے صرف سلائیڈ کا رنگ بدلنا آتا تھا <laughs> بالکل ایسے ہی ہوتا ہے اور باس سمجھ رہا ہے کہ ساری محنت اسی کلیگ کی ہے اب جس نے اصل محنت کی وہ دل میں کڑھ رہا ہے کہ باس کتنا ظالم ہے جسے میری محنت نظر نہیں آئی بالکل درست مثال ہے اور مصنف اسی رویے کی نشاندہی کرتے ہیں کہ خاموشی کو اس دنیا میں اکثر رضامندی سمجھ لیا جاتا ہے یہی پر استحصال کی وہ پوشیدہ وجہ سامنے آتی ہے جس پر لوگ غور نہیں کرتے کیا پوشیدہ وجہ یہی کہ استحصال ہمیشہ بدنیتی پر مبنی نہیں ہوتا بعض اوقات سامنے والے کو واقعی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے hmm, یہ تو سوچنے والی بات ہے جی جب ایک انسان اپنے حقوق اپنی حیثیت یا اپنی محنت کے بدلے کی بات نہیں کرتا تو وہ دراصل غیر ارادی طور پر دوسروں کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اسے جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا وہ اسی پر مکمل راضی ہے لیکن رکیے یہ تو ایک طرح سے بڑی مایوس کن بات نہیں ہو گئی وہ کیسے مطلب اگر ایک انسان فطری طور پر شرمیلا ہے یا وہ اپنا کام ایمانداری سے کر کے چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے تو کیا یہ نظام اسے کچل دے گا کیا دنیا میں اتنی بھی اخلاقیات نہیں کہ کوئی خود آگے بڑھ کر کہے کہ بھائی یہ تمہارا حق ہے یہ لو دیکھیں اسے مایوس کن کہنے کے بجائے ایک تلخ حقیقت کے طور پر دیکھنا چاہیے دنیا کا نظام اسباب پر چلتا ہے مصنف واضح کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم لوگ اتنے حساس یا باریک بین ہوتے ہیں جو خود آگے بڑھ کر کسی کا چھپا ہوا حق پہچانے بہت کم واقعی زیادہ تر معاملات میں یاد دہانی دلیل اور باقاعدہ گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے جب ایک فریق کی طرف سے لاعلمی یا جھجک کا مظاہرہ ہوتا ہے تو دوسرا فریق اسے رضامندی سمجھ کر اپنا کام چلاتا رہتا ہے یعنی وہ جان بوجھ کے ظالم نہیں بن رہا ہوتا بالکل اور اس کا اطلاق صرف دفتروں تک محدود نہیں ہے خاندانی نظام میں بھی دیکھ لیں او ہاں وہاں تو یہ بہت عام ہے جو انسان خاموشی سے سارے کام کرتا رہتا ہے سب کی سن لیتا ہے اکثر گھر والے اسی پر مزید بوجھ ڈالتے جاتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان شاید یہ سب خوشی سے کر رہا ہے کیونکہ اس نے کبھی انکار جو نہیں کیا یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور اس سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی غلط فہمی بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کون سی غلط فہمی وہ یہ کہ اگر کوئی اپنا حق مانگ لے تو اسے بدتمیز لالچی یا خود غرض سمجھا جاتا ہے ایک عام تاثر یہ ہے کہ اچھا انسان تو وہ ہے جو اپنا نقصان برداشت کر لے لیکن کبھی آواز نہ اٹھائے اور یہی وہ مقام ہے جہاں مقالہ ایک بہت بڑی اصلاح کرتا ہے اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اپنا حق مانگنا ہرگز بدتمیزی یا لالچ نہیں ہے بالکل اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان یہ سب کرتے ہوئے اپنا اخلاقی معیار گرا دے بد زبانی پر اتر آئے یا دوسروں کا حق مارنا شروع کر دے لیکن اگر کوئی شخص اپنے وقار اپنی حدود کے شعور اور اخلاقی دائرے کے اندر رہتے ہوئے مضبوط دلیل کے ساتھ اپنا موقف بیان کرتا ہے تو یہ خود نہیں ہے تو پھر اسے کیا کہیں گے اسے باوقار خود اعتمادی کہا جاتا ہے ذرا اس اخلاقی دائرے والی بات کو مزید آسان کرتے ہیں. اس کا عملی مطلب کیا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بوس کے کمرے میں جا کر میز پر ہاتھ مار کر کہا جائے کہ میری تنخواہ بڑھائیں نہیں بالکل نہیں باوقار خود اعتمادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان حقائق اور آداد و شمار کے ساتھ اپنی بات رکھے ایک پروفیشنل طریقے سے جی مثلاً وہ کہہ سکتا ہے کہ پچھلے چھ ماہ میں میں نے ان پروجیکٹس پر کام کیا ہے کمپنی کو یہ فائدہ ہوا ہے اور اس کارکردگی کی بنیاد پر میں اس ترقی یا اضافے کا بجا طور پر حقدار ہوں اس میں تو واقعی کوئی بدتمیزی نہیں ہے بالکل نہیں یہ محض اپنے استحق کو الفاظ کا روپ دینا ہے انسان کو اس معصومانہ خوش سے باہر نکلنا ہوگا کہ وہ خاموشی سے کونے میں کام کرتا رہے گا اور ایک دن کوئی فرشتہ آ کر اس کی محنت کا صلا دے جائے گا یہ بہت زبردست بات کہی آپ نے محض اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے جی اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار اور دنیا کے اصولوں سے بخبر ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے دنیا میں آگے بڑھنے کا ہنر یہی ہے کہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ اسے پہچانوانے کا فن بھی آتا ہو اچھا اب اس بحث کو ذرا ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں جب انسان اس دنیا کے نظام کو سمجھ لیتا ہے تو یہ روزمرہ کی جد و جہد یہ بار بار خود کو ثابت کرنا اور ہر بار اپنے حق کے لیے لڑنا جی ایک مسلسل عمل ہے تو کیا یہ سب بہت تھکا دینے والا عمل نہیں ہے یہ سوال یقیناً ہر اس شخص کے ذہن میں ابھرے گا جو اس گفتگو کو سن رہا ہے اگر دنیا کا نظام زبان آوری مطالبات اور دلیلوں پر ہی چلتا ہے اگر یہاں کامیابی کے لیے خود کو منوانا اتنا ہی ضروری ہے تو پھر آخرت کا کیا ہوگا یہ ایک نہایت شانداز سوال ہے. کیا وہاں بھی فیصلے اسی بنیاد پر ہوں گے کہ کون کتنا اچھا بول سکتا ہے کیا وہاں بھی ایک وکیل کی طرح دلائل دینے پڑیں گے یہ اس مقالے کا وہ موڑ ہے جہاں دنیا اور آخرت کی راہیں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو جاتی ہیں اور یہ حقیقت انسان کے دل کو ایک عجیب سا سکون دیتی ہے دنیا کا نظام اسباب طاقت ظاہری دلائل اور تدبیر پر چلتا ہے جہاں انسان کمزور ہے جی اور جہاں انسانوں کے بنائے ہوئے اداروں کا اور خود انسانوں کا علم انتہائی محدود ہے اس لیے یہاں فیصلے اکثر ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں صحیح یہاں یہ ممکن ہے بلکہ بہت عام ہے کہ کوئی شخص اخلاقی طور پر کمزور ہو لیکن وہ اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے لڑ کر یا چکنی چپڑی باتیں کر کے جیت جائے دنیا کے منافع اور عزت ایک ایسے نظام کے تحت تقسیم ہو رہے ہیں جس میں غلطی کی بے پناہ گنجائش موجود ہے یعنی دنیا کے نظام کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے کوئی بھی انسان اپنی چرب زبانی سے ظاہری حقائق کو توڑ مروڑ سکتا ہے بالکل ایسا ہی ہے لیکن جب ہم آخرت کے نظام کی بات کرتے ہیں جو اس مقالے کا دوسرا حصہ ہے تو وہ منظرنامہ بالکل مختلف ہے جی ہاں بالکل مختلف آخرت کے نظام میں نہ کوئی گفتگو شنید ہوگی نہ کسی قسم کی سودے بازی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی زبانی یا سفارش چلے گی وہاں کسی کو اپنا حق مانگنے کے لیے شور مچانے یا دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی بالکل نہیں کیونکہ وہاں فیصلہ کرنے والا کوئی محدود علم رکھنے والا انسان یا ادارہ نہیں ہوگا وہاں وہ ذات فیصلہ کرے گی جو نیتوں کے پوشیدہ رازوں دل کے ارادوں اور ان کہی باتوں تک سے واقف ہے سبحان اللہ اس نظام میں دھوکے فریب یا کسی بھی قسم کی غلط فہمی کی سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں وہاں انسان کو بالکل وہی ملے گا جس کا وہ حقیقت مستحق ہے نہ ایک ذرہ کم نہ ایک زیادہ مجھے مکالے کا وہ حصہ سب سے زیادہ گہرا اور تسلی بخش لگا جہاں خاموشی کی گواہی کا ذکر ہے وہ بہت کمال کا حصہ ہے دنیا کے نظام میں اگر کوئی نہیں بولتا تو اس کا حق مار لیا جاتا ہے اس کی خاموشی اس کے خلاف استعمال ہوتی ہے لیکن مقالہ بتاتا ہے کہ آخرت میں خاموشی ضائع نہیں ہوتی بالکل ہم دنیا میں روزمرہ کتنی ہی ایسی کہانیاں دیکھتے ہیں جہاں لوگ ایسی نیکیاں کرتے ہیں جن کا کوئی گواہ نہیں ہوتا یا وہ خاموشی سے ایسے تانے اور ظلم برداشت کرتے ہیں جو کسی عدالت کی فائل میں درج نہیں ہوتے یہ مکالے کا وہ نقطہ ہے جو روح تک اتر جاتا ہے دنیا میں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اگر بولو گے نہیں تو حق نہیں ملے گا لیکن آخرت کی عدالت کا حسن یہ ہے کہ وہاں خاموشی بھی بولتی ہے کیا بات ہے خاموشی بھی بولتی ہے جی مقالہ یہ واضح کرتا ہے کہ جو دکھ کسی نے زبان پر لائے بغیر سہا کسی رشتے کو بچانے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے جو حق کسی نے چھوڑ دیا وہ سب وہاں اپنے پورے وزن کے ساتھ موجود ہوگا کوئی نیکی رائے گا نہیں جائے گی بالکل نہیں وہاں انسان کے دل کی دھڑکنیں اس کی نیت کا خلوص اور اس کے اعمال خود اس کی گواہی دیں گے تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا جو دنیا میں بہت کامیاب سمجھے جاتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنی چالاکی زبان آوری یا طاقت کے زور پر دوسروں کا حق مارتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام نکلوا لیا یہ ایک بڑا خوفناک پہلو ہے وہ لوگ جو یہاں اپنی چالاکیوں پر اتراتے ہیں آخرت میں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچے گا ان کی ساری زبان آوری وہاں ختم ہو جائے گی پھر تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا کوئی دلیل کوئی تعویل और कोई भी जवाज वहां काम नहीं आएगा क्योंकि हकीकत पूरी तरह आया हो चुकी होगी जिन लोगों ने यहां खामोशी का नाजायज फायदा उठाया वहां उन्हें उस खामोशी के पीछे छुपे हुए दर्द और हक का पूरा पूरा हिसाब देना होगा तो इस सब का अमली नतीजा क्या निकलता है एक आम इंसान जो इस ज़ाहरी और आरजी दुनिया में जी रहा है वो अपना रास्ता कैसे चुने इसमें तो जरूरत है क्योंकि एक तरफ मुसन्फ कह रहे हैं کہ دنیا میں حق مانگو بولو ورنہ کچل دیے جاؤ گے دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل انصاف آخرت میں ہے جہاں خاموشی کا بھی عجر ہے یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد نہیں لگتی ظاہری طور پر ایسا لگ سکتا ہے کوئی انسان ان دونوں حقیقتوں کے درمیان توازن کیسے قائم کرے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس آخرت کے انتظار میں بیٹھ جائیں نہیں مصنف نے اس کا جواب بہت خوبصورتی سے دیا ہے اور مقالے کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں دین ہمیں ایک بہترین اور عملی توازن سکھاتا ہے وہ توازن کیسا ہے دین ہمیں جنگلوں میں جا کر بیٹھنے دنیا سے کٹ جانے کا نہیں کہتا یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں آنکھیں کھول کر مکمل شعور کے ساتھ جینا ہے اپنے جائز حقوق کا باقاعدہ دفاع کرنا ہے حق کے لیے باوقار انداز میں کھڑے ہونا ہے اور اسباب کو اختیار کرنا ہے مطلب محنت اور کوشش ترک نہیں کرنی بالکل لیکن اور یہ وہ نقطہ ہے جو تمام تر الجھنوں کو دور کر دیتا ہے اپنا دل پر ہے۔ دنیا کا منافع اور کوشش سے جڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے دفتر میں محنت بھی کرے پروموشن بھی مانگے رشتوں میں اپنی حدود کا تعین بھی کرے لیکن اگر پھر بھی نتیجہ اس کی مرضی کا نہ آئے تو ٹوٹے نہیں سو فیصد ایسا ہی ہے انسان تدبیر ضرور کرے لیکن اگر دنیا میں اپنے حق کے لیے کوشش کے باوجود کسی نظام کی خرابی کسی کی چالاکی یا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک اور عدالت باقی ہے بالکل ایک باخبر اور باشعور انسان جانتا ہے کہ یہ دنیاوی خسارہ کوئی حقیقی خسارہ نہیں ہے اسے اس بات سے سکون ملتا ہے کہ اس کا اصل نفع اور سلا وہاں محفوظ ہو رہا ہے جہاں صرف اور صرف خالص عدل ہے یہ بات دل کو کتنا اطمینان دیتی ہے دنیا میں انسان کو ہوشیار رہنا پڑتا ہے مگر آخرت میں ہوشیاری کی نہیں بلکہ سچائی کی قدر کی جائے گی بے شک سچائی ہی کام آئے گی دنیاوی زندگی تدبیر مانگتی ہے لیکن آخری کامیابی کا دارومدار صرف سچائی اور نیت پر ہے یہی وہ یقین ہے جو ایک مظلوم کو کٹھن حالات میں صبر دیتا ہے اور ایک باخبر انسان کو اپنے اخلاقی دائرے میں رہنے کی طاقت بخشتا ہے تاکہ وہ حق مانگتے مانگتے خود ظالم نہ بن جائے بلا شبہ یہ دونوں جہانوں کے درمیان اعتدال کا وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا کی الجھنوں ڈپریشن اور مایوسیوں سے بچاتا ہے واقعی سید جہانزیب آبدی کے اس مقالے کا نچوڑ یہی ہے کہ محنت کرو بولو اپنا حق مانگو اور دنیا کے سامنے اپنے استحق کو ثابت کرو لیکن اگر کبھی ظاہری نظام کے خرابی کی وجہ سے محروم رہ جاؤ تو اپنا سکون برباد مت کرو کیونکہ اصل عدالت ابھی لگنی باقی ہے اور اس عدالت میں کوئی حق مارا نہیں جائے گا یہ گفتگو واقعی سوچ کے کئی نئے دروا کھوڑتی ہے ہم نے معلومات کے اس سفر میں دیکھا کہ دنیا ایک ایسا خودکار نظام ہے جسے چلانے کے لیے شعور اور آواز کی ضرورت ہے جبکہ آخرت کا نظام مکمل طور پر الامی عدل پر مبنی ہے جسے صرف نیتوں کا اخلاص درکار ہے جی بالکل درست کہا آپ نے اس شاندار اور گہری گفتگو کے اختتام پر ہم اس تفصیلی جائزے سے ایک قدم آگے بڑھ کر کچھ عملی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں مقالے کے ان حیرت انگیز حقائق نے ہمیں ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ہمیں اپنے ارد گرد نظر دوڑانے کی ضرورت ہے بلکل. ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہوگا اور اسی مناسبت سے ہم آج ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں جس پر یقیناً غور کیا جانا چاہیے جی فرمائیں اگر ہماری دنیا کا نظام صرف ان لوگوں کو انعام دیتا ہے جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جانتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد اپنے کام کے جگہوں اور گھروں میں روزانہ کتنے ہی ایسے مخلص اور باصلاحیت لوگوں کی خاموش نیکیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں یہ بہت گہری بات ہے کیا معاشرے کے ایک باشور فرد کے طور پر ہمیں لوگوں کے بولنے یا مطالبہ کرنے سے پہلے ہی ان کے خاموش استقاق کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا نہیں کرنی چاہیے یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے روز مرہ کے رویوں کو یکسر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے امید ہے کہ آج کی اس کھوج اور سید جہانزیب آبدی کی بصیرت افروز تحریر نے زندگی استحقاق اور انصاف کے تصور کو دیکھنے کا ایک نیا گہرا اور حقیقت پسندانہ زاویہ فراہم کیا ہوگا یقیناً حقائق کو اس نئے رخ سے دیکھنے اور دنیاوی تدمیر کے ساتھ ساتھ آخرت کے سکون کو جوڑنے کا یہ سفر جاری رہے گا اس گہری گفتگو اور تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ حقائق کو تلاش کرتے رہیے اور سیکھنے کا یہ عمل جاری رکھیے